اور انہی ہم نے ان میں ایک دوسرے کے لیے فتنا بنا کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں ہے کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہے جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے کیا اللہ خوب نہؤ جانتا حق ماننے والوں کو